یادین آمن اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو فخر سلو تو نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کر لو وضو کے کون سے فرائض ہیں فخر سلو تم اپنے چہرے کو دھو لو وہراف عقید اور اپنی کوہنیا سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو رو سم اور اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کرو حدیث پاک میں اس کی شرح فرمائی گئی کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے وَأَرْجُ لَكُمْ اِلَى اور اپنے پاؤں ٹخنو سمیت دھو لو کے چار فرائض ہیں اس کی تفصیل کے لیے باہر شریعت کا دوسرا حصہ یہ کتاب کا نام ہے اس کا مطالعہ کیجیے یا امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے صرف اتنی بات ارض کروں گا ان چار فرائض میں سے تین فرائض کا تعلق دھونے سے ہے اور دھونا کہتے ہیں جسم سے پانی کا بہ جانا مسا کرنا دھونا نہیں ہے گیلا ہاتھ پھیرنا دھونا نہیں ہے اگر ناک پر چلو بھر کے پانی ڈال دیا اور پشانی پر پانی گزرا نہیں ہے ناک پر پانی ڈالنے سے پانی تو نیچے سے چلا گیا پشانی پر گیلا ہاتھ پھیر لیا دیکھنے والے کو تو محسوس ہوگا کہ پیشانی دھل گئی لیکن شرعی طور پہ یہ دھلی نہیں پانی گزرا نہیں بلکہ آپ نے گیلا ہاتھ پھیرا ہے اسی طرح ناک پر پانی ڈالنے سے کان کے قریب جو گال ہے رخسار ہے وہ خشک رہ گیا اور وہاں پہ گیلا ہاتھ پھیر لیا تو یہ اس کا مسا ہو گیا گیلا ہاتھ پھیرنا مسا ہے قرآن نے فخر فرمایا دھونے کا حکم ہے ان مسائل کو سمجھنا فرض ہے اور جو نہیں سمجھے گا وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کل بروز قیامت کے مجھے نہیں آتا تھا طلب العلم فرید تن اعلی کل مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے اشاد فرمایا وہ ان کن تم جنو اور اگر تم جنبی ہو ناپاک ہو تو غسل کر کے خوب پاکی حاصل کر لو جس پر غسل فرض ہو اس پر غسل کرنا لازمی ہے حوصل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا اس میں بھی احتیاطیں ہیں آپ ان احتیاطوں کو دیکھنے کے لیے کتاب باہر شریعت کا دوسرا حصہ اس کا مطالعہ کیجئے امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے آکام کا مطالعہ کیجئے ایسے کئی اعضاء ہیں کہ جہاں پانی نہ پہنچایا جائے تو پہنچتا نہیں ہے مثلا آپ کندھے کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو جب تک آپ ہاتھ اونچا کر کے بغل میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی کیسے پہنچے گا آپ سر کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو تھوڑی اور گلے کے درمیان جو حصہ ہے جہاں پر عموماً داڑھی شریف ہوتی ہے یہاں پر پانی جب تک آپ ڈالیں گے نہیں کیسے پہنچے گا اسی طرح بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے تو بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو گٹھنے کو فولڈ ہوتا ہے گٹنے کے پیچھے جو جگہ ہے جب تک پانی آپ ڈالیں گے نہیں پانی پہنچے گا نہیں اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں اترے گا جب غسل نہیں اترے گا تو نہ نماز ہوگی نہ مسجد میں آنا جائز ہوگا نہ قرآن پکڑنا جائز ہوگا پھر کہتے ہیں نہ وہ ستے نہ اسی طرح عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں نیل پالش لگا ہوا ہو تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے اب ایسی عورت گویا کے غسل کرنے کے بعد بھی نا ہے تو جب عورت نہ پا کے یا مرد نہ پا کے اس کا غسل اترا ہی نہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بلائیں آتی ہیں بیماری آتی ہیں پریشانی آتی ہیں وہ ان کن تم اور اگر تم مریض ہو او اعلیٰ سفر یہ سفر میں ہو او جا آن کم من الغ یہ تم میں سے کوئی بیت الخلا سے نکلا ہو اس کا وزو نہ ہو او لام ان تم نے عورتوں کو چھوا ہو یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں بلکہ غسل کا فرض ہو جانا ہے فلم تجدو ما ان اور تم پانی نہ پاؤ یہ پانی تو پاؤ مگر پانی پر قدرت نہ ہو بیمار ہے غسل کرے گا تو جان سے چلا جائے گا ایسے شخص کو یہ اجازت ہے فتعم ممو پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے سعیدن مٹی کو بھی کہتے ہیں ریت کو بھی کہتے ہیں پتھر کو بھی کہتے ہیں کنکرو بھی کہتے ہیں سعیدن کہتے ہیں زمین کی پرت کو کہتے ہیں تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے زمین کی جنس کی پہچان یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آگ میں جلایا جائے تو نہ وہ پگلے گی نہ وہ نرم پڑے گی اور نہ ہی اسے آگ لگ سکتی ہے وہ راک بھی نہیں ہوتی پتھر کو آگ میں ڈال دیں تو نہ وہ نرم ہوتا ہے نہ پگلتا ہے اور نہ ہی و ہوتا ہے لیکن بتائیے سونا بھی زمین سے نکلتا ہے چاندی بھی لوہا بھی لیکن اس پہ تیموم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ لوہا سونا یہ جن سے زمین سے نہیں اس کو آگ پر جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گا نرم بھی پڑ جائے گا تو مرمر یہ جن سے زمین سے ہے اسی طرح اور بھی پتھر جن سے زمین سے ہیں مٹی کا کوئی ہونا ضروری نہیں پتھر پہ تیموم کریں گے تو مٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں پتھر پہ ہو سکتا ہے تو اس کے تین فرائض ہیں تیمم کی ایک فرض ہے نیت کرنا دوسرا فرض فم سا بھی ہی کم اپنے چہروں کو مسا کرو تو ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ گزارنا ہے کہ چہرے کی ہر ہر جز سے ہاتھ گزر جائے پانی تو گزر سکتا ہے لیکن ہاتھ گزارنا پڑے گا یہاں پانی تو ہے نہیں صرف ہاتھی گزارنا ہے تو ناک کے سوراخ پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا پلکوں پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا نہیں گزاریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا وہ آئی دی من ہو اور مٹی ہی سے ہاتھوں کا مسا کرو ہاتھوں کا مسا کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے کہ وضو میں تو پانی پہنچ سکتا ہے یہاں تو صرف تیمم میں ہاتھ ہی گزارنا ہے تو انگلیوں کے خلال کرتے ہوئے ہاتھ گزاریں گے گھڑی ہے انگوٹھی ہے سب اتار کر اس کے نیچے سے ہاتھ گزاریں گے اس طرح پورے کوہنیوں سمیت مسا ہوگا حوصل کا تیمم بھی یہی ہے وضو کا تیمم بھی یہی ہے صرف تین فرض ہیں نیت کرنا چہرے کا مسا اور ہاتھوں کا مسا سر کا مسا تیمم میں نہیں ہوتا پاؤں کا مسا تیمم میں نہیں ہوتا جا کم من حرج اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر حرج ڈالے مشکل ڈالے اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں فرماتا مطلب یہ کہ یہ تو یہ مت سمجھو کہ غسل وضو تیمم نماز یہ فرائض جو ہمیں دیے گئے یہ کوئی مشکل کے لیے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں ولا کی يريد ليطهركم ہاں اللہ تعالی تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وليتم نعمتہ عليكم اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے لعلكم تشكرون تاکہ تم شکر کرو واذکروا نعمت الله علیکم تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے و میثاقہ الذی واسقکم بہ اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جسے وہ معبود مان رہا ہے اور جس شخصیت کو رسول مان رہا ہے فرما برداری انہی کی کرے اور ان کی نافرمانی فرمانی نہ کرے یہ معاہدہ ہے عید جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سنا وہ اور ہم نے فرما برداری کی اس آیت میں وہ صحابہ کرام بھی داخل ہیں کہ جن سے بیتے رضوان کے موقع پر حضور نے بیت لی اور اقبا بیتے اقبا جو آج کل جہاں پر بڑا شیطان ہے جسے ہم کنگریاں مارتے ہیں مینا میں اس مقام پر مدینہ منورہ کے چند لوگوں کا خیمہ ہوا کرتا تھا حج کے دوران تو یہاں پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے بیت کی تھی اسے بیتے اقبا کہتے ہیں اور پھر انہی لوگوں نے جا کر مدینے میں تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا اور پھر انہی لوگوں نے حضور کو ہجرت کی دعوت دی تھی یاد کرو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علی مم مزا سدور بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے یادین آمن اے ایمان والوں کو نوا مینا لہدا بالکش انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ گواہی دو اور انصاف کی بات کہو کسی کی مروت نہ کرو ہمیشہ سچ بولو ولا یجری من نہ کم شان قومین اللہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی انصافی پر نہ ابھارے کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جھوٹ بولنے لگو اے انصاف کرو ہوا اقرب للتقوى انصاف کرنا سچی بات بتانا یہی تقوے کے زیادہ قریب ہے تق اللہ اللہ اللَّهُ سے ڈرو ان اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا وہ ایمان والے وَعَمِلُوا عامل الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے لہم مغفرتوں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کزبو اور جھٹلایا بھی ہماری آیتوں کو اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہے یادین امنوز کرو اے ایمان والوں یاد کرو نعمت اللہ علیکم کو اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائیں نعمت یاد کرو نہ شکریہ نہ کرو شکر کرو اور ایک نعمت یہاں پر ذکر کی گئی جب ایک کافر قوم نے اپنے ہاتھ تم پر بڑھانے کی کوشش کی فکب ام پس اللہ نے ان کے ہاتھ عنکم تم سے روک دیے و اللہ اور اللہ سے ڈرو فل وکل موم اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایک وقت تھا مکے میں مسلمان تھے کافر ظلم کرتے تھے اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کی اب جرت نہ رہی تو فرمائی اس نعمت کو یاد کروں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جو ٹرین انڈیا سے چل کر پاکستان آتی وہ آدھی سے زیادہ لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی خون سے لت ہوتی خون ٹپک رہا ہوتا اور آج آپ کو حقیقت کروں کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہے کیونکہ انڈیا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کو کوئی ظلم نہیں کرتے اور دو قومی نظریہ کی کوئی ضرورت نہ تھی پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی تو وہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی انڈیا کے مسلمان جب فسادات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے